o bravo da certa vez. محمد صلی اللہ رسول ال کریم وزیر شریف کا مضمون ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے ان میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول کا کہنا ہے نماز پڑھنا زکوٰۃ ادا کرنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا یہ پانچ ارکان ہیں ایک ترتیب علماء کرام کی اس طرح کے بیان کرتے ہیں پانچ ارکان کو کلمہ نماز روزہ حج زکات دوسری ترتیب میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ کلمہ تو بنیاد ہے اس کے علاوہ پانچ ارکان ہیں نماز روزہ حج زکات اور جہاد یہ پانچ ارکان ہیں جہاد بنیادی طور پر آلائے کر مطلب دین کی بات کو بلند کرنے کی ساری کوششوں کو جہاد کہا جاتا ہے آیا وہ تصنیم و تعریف ہے درس و تدریف ہے کتاب و تبدیل ہے اور اس کا ایک شوبھا کتال بھی ہے لڑنا کتال جہاد کا ایک شعبہ ہے جبکہ جہاد بسی سب کو آ ہے اور کتال جو ہے ہمارے ہاں جنی مدرسے کی جماعت آئی ہوئی سی یہاں ایک بفادار بیان کر رہا تھا میں میں سے میں سے عربی معاشرہ کی بڑی اچھی تھی عربی کی بات پہ پڑھ کے اس نے بیان کیا پھر اس نے کا نفی سبیر اللہ کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا کہ لڑنا اور قلم سے یاد کرنا اور زبان سے کرنا وہ بیان ختم رہے ہیں گیا بفار میں تو کسی کو گھار نہیں کرتا لیکن ایسے آپ سے ذرا کچھ نسبت کھانک محسوس ہو گیا جہاں اوکات النا کہا جاتا ہے اس کا مطلب مطلب فقط تلوار ہوتا ہے جاہدن جب جا آتا ہے تو اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں لیکن اکات لنہ کو فقط تلوار والے سے پوچھتے کرنے لگا کیونکہ مدارس کے ہوئے مدارس والے ہیں نا ان کی عادت ہوگی حجت بازی مدرسے میں تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت میں حجت بازی ہے اپنی بات کی اس انہیں ہار نہ ماننا اپنے منطق اور فلسفہ کی بنیادوں کو لیتے ہوئے اپنی بات کو اوپر کرنے کی کوشش کروں آواز آپ کو آ رہی ہے سمجھ بھی رہے ہیں ایک دفعہ میں اپنے گاؤں کی بس میں بیٹھے ہوا ہوں تو ہمارا ایک دور طلبا ہے اگر تکڑے دھربی میں بھی, بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں چیتا پورے بجٹوں کے لیے دتلوما میں پلانی تعلیم کا سر مناظرہ شروع کرا مناظرہ میں دہل لا سمجھتی میں یہ آدیش جوڑ اکڑوں لڑائی میں پڑ اترو میں بات بہت صاحب رہو تھا کہ گاؤں میں گیا تھا وہاں مناظرہ میرا شروع ہو گیا پہلے ان کے ساتھ میں لاجواب ہو رہا تھا تو فوراً جو میں نے آدیش بنائی اور اس کو لاجواب کر دیا یہ ان لوگوں کا حال ہے اب آپ کیا کریں گے مجبور اب دوسرا جاری کر رہے تھے مضبوط میں جب مڑ گیا جی کیا بات اردو تھی جی اور یہ بھی کیا بات نہیں تھی میرا آج آج ہاتھ آگے مجھے ہلسے کرنے لگا مجھے بازی کو میں بیان کرنا تھا خیر پھر خاموش ہو گیا کہ فلانا مودی صاحب یہ کہہ رہا تھا فلانا مودی صاحب یہ کہہ رہا تھا فلانا مودی صاحب کہ فلانا مودی صاحب کہ سودھی بات تو سودھی آج تھی خیر ایک ایسے درمیان بات ہو گئی ایک ترسیم ارکان کیسے بیان کرتے ہیں ارکان جو ہے وہ دین ارکان جو حضیثری بیان کر رہی ہے نا مولانا ذخیرہ صاحب رحمۃ اللہ تشریح میں لکھا ہے کہ کلمہ تو بنیادی ستون ہے اس کے بغیر تو خیمہ قائم ہو ہی نہیں سکتا باقی چار خیمہ چار کونوں میں ہیں جس کونے کونے کا خیمہ نہیں ہوگا ناقص ہوگا تو وہ جس کونے کونے کا خیمہ نہیں ہوگا وہ طرف ناقص ہوگی نماز نہیں ہے تو وہ کونہ ناقص ہے روزہ نہیں ہے تو وہ کون ناقص ہے نکان نہیں ہے تو نہیں ہوا چین کے ارکان یا جن کی بنیاد ہے اس کی ارکان وہ چیز ہے جو تقریباً معاش مات کے لحاظ سے آدمی کو بنیادی بنیادی ڈھانچہ دے دیتا ہے مکان کا ڈھانچہ ہو جائے نا تو بارش گرمی سردی سے پناہ ہو جاتی ہے پھر باقی باتیں اس کے فرش فروش ہو اسے بجلی ہو اس میں گیس ہو اور باقی مزید مزید سہولیات ہیں ہم؟ وہ سہولتے ہیں ضرورت ہے ایک چیز ہے سہولت دوسری چیز چیزیں آئیے تیسری چیزیں تو گویا ارکان وہ چیزیں کہ یہ اگر آدمی حاصل ہو جائیں آدمی کا ضروری دین اس پہ حاصل ہو گیا پھر مزید ترقیات کی کوشش ہو اس دین میں سب سے افضل ارکان ہیں یہ ہمارے تبلی والے اضراج بیٹھے ہیں تبلیغ والے اذرا جو دعوت دعوت دعوت کرے رکھتے ہیں اور کیسے بیان کرتے ہیں کہ اس کو ارکان سے اوپر لے جاتے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے ارکان سے اوپر نہیں ہے دعوت اللہ ارکان سے اوپر نہیں ہے یہ اس غلطی ہے بلکہ دعوت اللہ ارکان کے نفاذ کے لیے ہی ہے ارکان کے نافذ کرنے کے لیے ارکان پر لانے کے لیے ارکان پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو جدوجہد کوشش ہے وہ جو, جو, جو ہے تو وہ دعوت اللہ لہذا ارکان کی بنیاد پر وہ بھی تابدی عمل بنا وہ قائم بل ارخان ہے ارکان قائم بذات ہیں یہ اپنی ذات سے قائم ہیں اور دعوت اللہ جو ہے وہ دعوت اللہ جب ارکان کو نفاذ کرنے کے لیے ہوگی تب وہ امل بنے گا جی میں دعوت ابل دی ہے دعوت اللہ ڈاکٹر صاحب سمجھ رہے اس بات کو پیچیدہ بات ہے دعوت اللہ جو کلمہ کی اور توحید کے لیے ہے چلے آپ لطیفہ سے لوگ علمگیر صاحب بیٹھے ہیں اتوار کی مجلس کو دوبارہ چھوڑے علمگیر صاحب اور طارق نسیم صاحب یہاں کی مجلس میں نہیں ہوتے اپنے محلے والے سے وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں کیونکہ اتوار تو بہت دور ہے نا کافی دور ہے کابل میں ہوتی ہے ہماری مجلس یہ یہاں دیا کیا کرتے ہیں جب ان کو اگز کے بیان میں کھڑا کرتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ اللہ خوبصورت سے پڑھتے ہیں وہ اللہ سر انسان لطیفی نام سوال ہاتھ اور بے خطے اور صبر ایک کیسے میں زمانے کی سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لایا مال صالحہ کیے اور وسیع کی حق کی اور اس پر جو تکلیفیں آئیں کیا اس پر صبر کافی ایسا ہے بیان کر رہے تھے اس دن میں نے بٹھایا اللہ ان کے بھلا کرے یہ بات ہماری مان لگی پنت تبلیغ والے آزاد کی تو یہ ہوتا ہے کہ چار مہینے لگائے ہوئے آدمی وہ اس کو تو کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں ہے خود رہنما ہو گیا عالمی رہنما ہو گیا اللہ کے بل کر بات ہماری بات کردا تباد و الحاق کی تصویر جو مفسرین نے کی ہے وہ تبلیغ کا کام کرنے پر آنے پر تکلیفوں کا صبر کرنا نہیں کیا ہے بلکہ ناموں نے من الصالحات جو لوگ ایمان لائق کیے اور نیک اعمال یہ خود اپنی ذات میں تباس و بالحق اس ایمان کی وصیت کی و تباس و وہ اعمال جو خود کر رہے ہیں ان اعمال پر جمنے کی اور ان کو حاصل کرنے کی وصیت کی تصویر یہ ہے اس میں ایک یہ بات بھی آتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والی تشریف سفر کیا جائے لیکن وہ اس کا کوئی آٹھ مند موجود ہے جی؟ وہ بات آٹھ مند موجود ہے وہ بنادی تصویر اس کی نہیں ہے اللہ کے خان وہ کب پڑ رہے تھے یار الم میں یہ مضمون آ گیا تھا کہ کسی کو یاد آیا آج صبح کے دس میں کہ کل صبح کے دس میں آج صبح کے دس میں یار الوم میں یہ امام مزالی رحمت اللہ علیہ کیسے ہی لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا تھا یاد آیا وہ ہے اس میں ایک دم علی صاحب میں تقریر کو تبلیغ اچھا ایک اور بات اس کا یہ تبلیغ والے ستون بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا یو ایس ای پہ جو مہاراشٹری اصول ہے بنیادی اس میں حضرات میں فرمایا ہوا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ عمومی بیان ہر اکادمی سے کرایا جائے فجر کے بعد کا یا مغرب کے بعد کا بیان ہر اکادمی سے کرانا کی ضروری نہیں ہے اس میں یہ کہ اسی آدمی سے کرایا جائے کہ جو بعض ذرا ڈھنگ کی کہہ سکتا ہو نہیں ڈاکٹر صاحب کسی کو بیان کر دیتے ہیں مصطفیٰ صاحب میں روم مفات پاگ ہر ایک آدمی کا ضروری نہیں ہے اس آدمی سے فجر مغرب کا بیان کرایا جائے وہ بعض ذرا ڈھنگ کہہ سکتا ہو کہ نہ کہ بے ڈنگی بات کہہ رہا ہو وہ بے ڈنگی بات مجمشروں پر اٹاسر لے کر جائے یا ایل ایل بیٹھے ہوئے ہیں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا جلد ٹوٹ جائے کہ اس طرح کی بیجنگی اگر باتیں کر رہے ہیں میں اپنے بیٹے کو کیسے بیجوں کے ساتھ کدی hmm. نہیں پختہ نہیں ہو سکے گا ہمارے جنسی کے پروفیسر صاحبان ایک دانشر ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ بیٹھے ہیں بیچ میں ایک دانشر ہوتے ہیں دوسرا ذرا ہمارے سست ہوتے ہیں باہر نکلنے میں جماعت میں نکلنے میں سست بھی ہوتے ہیں صحیح نکلتے تھے لیکن آپ فکر میں کریں تو دل برداشت نہ میں نے ایک مطالبہ شروع کیا اس میں جو ہے تو واقعی کا بلاک ہے سب نے اپنے بیٹوں کو نکالا ہمارے گھر کیونکہ سب آدمی کو جماعت میں کچھ لے کر گیا پھر ہمارے تبدیل خوش دیکھنا میرے بخود مسئلہ یہ ہے کہ اتنا عرصہ انہوں نے آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے آپ کی باتوں کو چال ڈال کو دیکھ کر ان کو اندازہ ہوا ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کو بھیجوں کے ساتھ تو وہ بے ڈنگا بن کے نہیں آئے گا ایک مشاہدہ ان کو سلی ہوئی ہے اس سے انہوں نے بھیجا ہیں تو آج میں خود نہیں جا رہا اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے مطلب یہ کہ ابھی بھی اس, اس بات کو پورا مان لیے میرے بیٹے کا فائدہ کس میں ہوگا ایک مل والے نے وقت لگایا نا تو اس کا بڑا خوش ہوا کہ اگر یہ جو بکر لگا لیتا ہے وہ تو بڑا دیندار ہو جاتا ہے اگر میرے مزدور دینددار ہو جائیں میرا کتنا فائدہ ہے وہ پھر اس کا کارخانہ داری والا ذہن نا ہر چیز میں سب کا فائدہ سوچنا میں آیا اس نے سب مزدوروں کو جمع کیا بیان کیا اور بیان کیا کہ بڑے فائدے والی چیز آپ کو لوگوں کو جانا چاہیے تو مزدور بھی آخر لیڈر ہوتے ہیں تو مزدور مزدور انداز جو تھا ان کا اس نے کہا کہ فائدے والی چیز ہوتی تو تو تنے بیٹے کو بیچتا تو اپنے بیٹے کو بیچتا پھر اب مانتے کہ فائدہ والی چیز تو اس کو مزدور اپنا فائدہ سوچ رہا کارخاندان اپنا فائدہ سوچ ہے ہوں کہہ کیا کر رہے تھے جی اب یہ تو مکمل ہو گیا کچھ نہ کچھ بے ڈگڑا پنا جی ہاں کہ اس میں یہ ہے کہ فجر کا اور مگر کا بیان ہر ایک آدمی کے ضروری ہے. ایسے آدمی کو ضروری ہے کہ جو ڈھنگ کی بات کرتا ہو ڈنگی باز اور کی بات نہ کرتا ہو تاکہ شاستر نہ آئے بجنے پر پروسر کا ٹھیک ہے نا جی خیر جی کر تو رہتے کہ ارکان سے اوپر کوئی پرانو آدھی اس نے ارکان سے اوپر کسی چیز پر نہیں بیان کیا ہے ہی؟ اصل رسول تو ہے پھر باقی چار ارکان ہیں تو کے بغیر تو کلموں کے بغیر تو کوئی چیز قبول ہے ہی نہیں ہے وہ تو قبولیت کا کی بنیاد ہے زیادہ اس سے بڑھ کر کون سمل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا جی خیر ساتھ ہی آپ لوگ خفا نہ ہوا کریں یہ ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ ہم جو یہ بھی رخ کے لوگ ہیں ہم جب بھی اپنا خود مطالعہ کرتے ہیں نا تو مجھے تو اپنے مطالعے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ دین کو بیان کرنے کا جو ہے حق بڑے شریر میں اگر بلان شب السنی صاحب کو امر شاہ کشمیری صاحب رحمد اللہ علیہ کو مولانا ذکری صاحب کو پہنچتا تھا کہ لوگ بیان کرنے کے این تھے جو سارے پہلوؤں کو نبھا کر بیان کر رہے ہوں سچ بات ہم لوگوں کی مثال تو وبا کے دنوں میں علاقے کی وبال کو کنٹرول کرنے والے کمپاؤڈر جیسی ہے کو جو اگر جو اس کو تربیت دے کر بھیجا گیا ہے کہ یہ بیماری ہے یہ اس کی دوائیاں ہیں یہ اس کے علامات ہیں اس دودھ کے اندر رہ کر چلے گا تب تو فائدہ ہوگا فائدہ کر لے گا میں اپنے آپ کو ناقد سمجھنا چاہیے ہمیشہ اپنے آپ کو ناقص سمجھنا چاہیے ایک بات اپنے آپ کو سیکھنے والا سمجھنا چاہیے دوسری بات سیکھنے والی کی کو اللہ معاف کرتا ہے جب آدمی آدمی کی نیت ہوتی میں سیکھنے والا ہوں تو, اس ایک تو دعوی دعوے سے ہو گیا ہاں جی اس دعوے سے ہو گیا میں کچھ سیکھا ہوا ہوں میں کچھ کر سکتا ہوں دوسرا کہ اللہ کی رحمت میں آ گیا کہ اللہ سیکھنے والے کی خطاموں کو معاف فرماتا ہے اور تیسری بات ہے کہ سیکھنے والے پر اللہ علم کھولتا ہے تاکہ سیکھ لے سبحان اللہ. آج مجبور بیان کرنا تھا پانچ ارکان کی روشنی میں چونکہ حج کے داخلے کے دن ہے وہ یہ تھا کہ اس میں دین کا تکمیلی رکن جو ہے وہ حج ہے بنیادی تفصیلی تعمیلی تو کلمہ نماز روزہ ہیں جو ہر ایک کے لیے ہیں اور مختصر کا ہے کلمہ نماز ہے جس سے کوئی چھوٹتا ہی نہیں ہے پھر بھی جو ہے تو نابالغ کا اور مجنون کا اور معذور کا اس میں معافی ہو جاتی ہے اور زکاط اور حج جو ہے یہ مالداروں کے لیے اور حج جو ہے پھر دین کا تکمیلی رکن ہے کہ اس پر جا کر دین کی تکمیل ہو جاتی ہے اللہ والنا سے لل بکت مدلات مقام ابراہیم امن دخل واؤ ہے کہ کے بغیر جی امن دخل کانہ مینا ولی اللہ سے سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالبارک تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر فرمایا وہ بکہ میں پڑو جی وزا اللہ سے بکت مبارک عالمین وہ بکہ میں ہے مبارک ہے اور سارے عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے ایک تو مبارک ہے برکت والا ہے سارے عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے ہدایت اسرانائی کو کہتے ہیں جس کی روشنی میں آدمی دنیا خاکہ کے سارے مفادات کو حاصل کر کے سارے خطرات سے بچ کر چلتا ہے ڈفرائنڈ ہو گیا ہدایت وہ روشنی جس کی رہنمائی میں عالمی دنیا گھر کے سارے مفادات کو لے کر سارے نقصانوں سے بچ کر چلتا ہے وہ مبارک ہے پھر ہدایت سارے عالم انسانی کی ہدایت ہے سی آیا و معیار اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ایک مثال کے طور پر آپ کو بتاتے مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے وہ پتھر ہے جس کو ابرحیم نسام کھڑے کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے آپ کا معاضہ تھا پتھر کی خصوصیت تھی جتنی دیوار اونچی ہوتی گئی پتھر اوپر پہنچتا گیا یہاں تک کتنا کتنے فٹ اونچا ہے ستائیس فٹ اونچا ہے کتنا ہے میں پلاشری ستائی ستائیس ہاتھ کہ ستائیس فٹ ستائیس ہزار ستائیس ہار ستائیس ستائی ستائی جمع آ... ساڑھے تیرہ کتنا ہو گیا چالیس فٹ بنتا بند چالیس فٹ اونچا ہے چالیس فٹ اونچا ہے تو چالیس فون اونچائی تک پتھر جو ہے اکتا گیا ہے اور اس میں ابراہیم رسام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے تھے ابھی اس کو بلور کے مینارے بند کر دیا پہلے کھلا تھا اور خاصی صاحب کے روایت ہے کہتے کہ اس پر گرنے کا پانی اس پر پانی جو گرتا تھا بارش کا یا ایسے کو پانی گرتا تھا وہ جب اس کو لوگ لیتے تھے تو اس کو پیتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کی کیا خالی صاحب ہے کہ اس زمانے میں کھلا تھا میں نہیں پیا اس کے پانی مقام ابراہیم ہے اور اللہ تبارک کھلی یہ تو ہو گیا وہ نشانی ہو گئی جو شروع دور سے ہے باقی آج کل کے دور کے لیے نشانیاں چھ لاکھ کی آبادی پر تیس لاکھ پینتیس لاکھ کے آدمی آتے ہیں نہ کھانے کی کمی نہ پانی کی کمی نہ گاڑیوں کی کمی نہ جائے بیت الخلاوں کی کمی نہ بجلی کا پھیل ہونا ہر چیز واپس رات کے دو بجے جائیں کھانا مل رہا ہے یہ نشانیاں ہیں کوئی چیز ختم نہیں ہو رہی ہے کسی جگہ قطار بندی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے ہوٹل پر تور تو پر بیت الخلا پر کسی جگہ قطار نہیں بنی ہوئی عام آدمی کو دیکھنے کی نشانیاں یہ آئے تو میدات میں اللہ تعالی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں مند خدو کا نام اس میں جو بھی داخل ہو گیا اس کو بلامن تو موجودہ تاریخ جو ہماری یاداش میں چار ہزار کی ہے بت اللہ شریف کی موجودہ تاریخ چار ہزار سالوں کی ہے ڈھائی ہزار علیہ السلام کے اور پندرہ سو سال مزور سلکھ ہوں گے ان چار ہزار سالوں میں بدمنی کے چار واقعات نہیں کوٹ ہوئے ہوں گے کتنے کوٹ ہوئے ہیں اللہ صاحب صاحب ایک جو ہے تو ہماری جو موجودہ تاریخ ہے اس میں ایک جو ستر نو اناسی کا واقعہ ہوا ہے اور ایک پہلے کرامتا کا واقعہ ہوا ہے آخانیوں کا پہلے ایک ان کی ایک حکومت گزری ہے ایک ان کا آخانی عقیدہ کی طرف کی حکومت گزری ہے انہوں نے حضرت کو چھین لیا تھا یہاں سے نکال کر ایگے بدمنی کے بارے میں چار ہزار سال میں چار واقعات نہیں ہیں کتنا غلبہ کفار کا آیا ہے اور کتنا آج کتنا غلبہ ہے کفار کا یعنی کتنا کفار کا غلبہ ہے کہ آپ کی مملکت پر معصوم شہریوں پر بمباری کر رہے ہیں اور آپ کی صبح کیوں تک نہیں کر سکتی اتنا غلبہ ہے میں یعنی پھر بے اللہ تبارک عالیٰ نے حرمین کو ان کے دفتر سے محفوظ رکھا ہوا ہے یہ من تخلو کہانہ مینا ہے واضح سے حض البید انسانوں کے گردڑوں پر اللہ نے لازم کیا ہے کہ وہ حج کریں اللہ تعالیٰ کے گھر کا اللہ وہ حضرت اللہ بڑے ستائے سبھی جس کو وہاں جانے کی طاقت ہو طاقت میں مالی طاقت ہے صحت کی طاقت ہو مالی طاقت اتنا اپنا خرچہ رہنے والے بال بچوں کا خرچہ پیچھے بال جو بجٹ جو رہے ان کا خرچہ اور صحت کی سواری پر بیٹھ کر جا سکتا ہوں اور آج کل کے دور میں یہ نیا جو ہے تو وہ استطاعت کی نئی باتیں کہ کے ظالم حکومتوں کی پابندیاں یہ تین باتیں نہ ہو تو اس کے کی گردنوں پر لازم کیا اللہ نے کہ اللہ کے گھر کا حج کریں امن کا جس سے روگردانی کی اس میں تو باقی کبیرہ گناہوں کی اللہ نے سزا بیان کی ہوگی اللہ گنا ہو کے سنسار کرو چوری ہوگی ہاتھ کاٹو اس ایسے کوئی سزا نہیں آنے کی منقفا جیسے رکانے کی حق ہے فہم اللہ غنی اللہ عالمی تو اللہ تبارک سارے عالموں سے پہننے آج جیسا چھوٹا بچہ باپ کا بیٹا غلطی کر لے تو تھپڑ مارتا ہے بڑا غلطی کر اس کی ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے حاجت. اور جو بیٹا ایسی کوتاحی کر لے کہ وہ بہت بدنامی کے سو مزے کا ساتھ الگ مشورے تو یہ جائی بیزاری کی علامت ہوتی ہے تو یہ فرمائے گا فہم اللہ غنی اللہ عالمی تو یہ کوئی اللہ تبارک بتا رہا ہے لوگوں سے اپنی بیزاری کا اعلان فرما رہا ہے اس دور میں فاروق عظلہ نے کہا کہ مجھے پتہ چلے کیا چاہیے پر حج ہے فرض ہے اور وہ نہیں کیا تو میں اس پر کافر کی طرح زدیا مقرر کروں گا اور مر حج فرض ہو اور نہ کرے مرضی اس کی یہودیوں کر مرے یا عیسائیوں کر مرے مرضی یہودی مرے یا عیسائی مرے کہ بیت اللہ شریف پر ایک سو بیس پر نازل ہوتی ہیں خار تو کرنے والوں پر چالیس باہ نماز کرن پڑھنے والوں پر اور بیس بیس صرف بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنے والوں پر جب بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑتی ہے وہ آدمی جو جادو کی جادو کی اثر سے بےچارہ تقارید ہو ابتلا ہو وہ ٹوٹ جاتا ہے جو تجلی جو لہر فہمت کی اور نور کی جاتی ہے بیت اللہ شریف سے اس سے چیز ٹوٹ جاتی ہے آپ ضمن تی آدمی نے اللہ باغ شفاف فرماتا ہے ایک واقعات ہزاروں واقعات باجیوں سے معلومات کر کے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے ہر ایک آدمی کے واقعات باجیوں کی شفا کے زمن کی برکت سے مدینہ منورہ کا غبار حدیث شریف ہے بسم اللہ تربت کر دینا ایک, ایک روایت رقم اللہ ضرورت کر دوسرا رسم اللہ ہے تو راب وار تربت کر دینا میری کرے با دینا بیس ربنا نہ ہماری زمین کی مٹی بعض جاگنوں کے لاب سے مل کر شفا دیتی ہے ہمارے مریضوں کو تو پہلا واقعہ جو ہے وہاں ایک جگہ تھی وہاں کی مٹی اس کے, اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا وادی شفا کے طور پر ابھی بھی لوگ وہاں سے جا کر مٹی کھود کر لاتے ہیں ہمارے پاس خاکی شفا جو ہے پچہتر کی جو لائی ہوئی ابھی تک میرے پاس سن پچہتر میں لایا تھا سرا جب بیمار ہوئے تھے تو ان کو اس نسخے میں کہا گیا کہ گڑے پانی میں مٹی ڈالیں تھوڑی سی کہہ میں بڑا حیران تھا کہ مٹی کہاں سے ڈالوں میں گھر میں بیٹھا میرے دل میں خیال آیا کہ ان کو بیماری ہے ڈاکٹر صاحب نے کینسر کہہ دیا علاج ہے تو ہمارے لیے تو سب سے بڑا وسیلہ وہ ابارے مدینہ ہے تو لے کر میں گیا اسے کہ مجھے کھاؤ تھا مٹی میں لاؤ تو میں کہا مٹی اللہ کہاں سے لاؤں تو سمجھے غیبی طور سے وہ لے کر آ گیا وہ ایسی چیز کے لمعے کی ہے کہ یہ جو دعا ہے ہر جگہ کی مٹی جو ہے اس پر پڑ کر ایسے آدمی کر کے مٹی کو چھو کر آدمی کی بیماری کی جگہ پر لگائے تو शिफा لگ چھپا کرے گی جن کی ساری بیماریوں میں میں لوگوں کو ہی بتایا کرتا ہوں بوجھ تعلق ہے کیسا آپ دیکھ لیں گے چھپا کے جہاں بیٹھے ہوئے دیا جی ڈاکٹر تارک آپ کو بھی بتائی تھی نا ہوئی تھی جی؟ گواسٹی میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ وہ میں یقینی ٹوٹے جو ان ڈاکٹروں کے ان ٹینٹسٹوں کے ہیں ان کے لیبرٹریوں کے اور یہ جو ڈاکٹر ہمارے پاکستان کے ہو ہر دی کرمل ایجنٹس آف دی ملٹی نیشنل کمپنی یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جرائم پیشہ ایجنٹ ہیں جو بلا ضرورت ان کی دوائوں کو بیچ کر آدھا یہ لیتے ہیں آدھا ان کمپنیوں کو دیا اور ابھی وہ ڈسپینسری سسٹم ہے جس میں کہ بیس مکسر بنا کر سستی ڈسپینسی جہاد کی چلائی جا سکتی تھی جس کو ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ناپید کیا میں تھرڈ ایئر کا سالبیلم ہوتا ہے اس کے تحت میں اور اسی کیسے اپنی چراتا رہا ہوں اپنی میڈیکل کالج کی بنی دوائیاں لے جا کر وہاں ان کو تقسیم کر کے جو عام ضروری بیماریاں ہیں اس کا علاج ہو جاتی ہے اور امتیاز سستی بنتی ہے آدمی آتی ہے اس کے بوتل میں ڈال کر دے دیں جب دیکھا آپ کو میں دھیان کروں دس کلو ویزلین آدھا کلو, کلو, کلو فلین بازار سے لائیں بڑے ورتمان میں ڈال کر ویزلین کو جو گرم کہا کہ نرم ہو جیسے اس میں فلوجن کو ملائیں کتنی برنال نال کی بوتلیں بھریں گی اس سے دس کلو سے ہزار بھریں گی ہاں جی دس ہاں تو اس کا کتنا اتنے ہوتی ہے اس کا سائز کتنا بنا تیس تیس لیٹر ہوتا ہوگا تیس تیس اتنی بڑی ہوتی ہے چھ پچیس تیس تیس ایم ایل ہوگی تیس ایم को تو د, د, دس کو جو ہے تو دس لیٹر کو کتنا ہو گیا چھ ہزار سیسی نہ دس ہزار سی کو تیس, تیس تقسیم کرو نا? دس ہزار کو تیس پر تقسیم کرو تین سو تینتیس ٹھیک ہے جی تین سو تیریس بوتلیں بھری تین سو تینتیس آدمی کو لے کر جا رہے ہیں مارکر ویلیو کتنی ہے کتنے کی برنال؟ روپے کی ہاں جی اسپرنگ رہا ہے آنکھوں کی بیماری آئی ہے جنشن وائلٹ ایک چیز ہے باہر آدھا کلو لو اس کو دس لیٹر پانی میں ڈالو طریقہ کیا ہے سر سیکھ لیا کتنے مریضوں کو دی جا سکتی تیرے ملک کے نظام کو ان لوگوں نے اپنی معیشت کو چلانے کے لیے خیال کیا ہوا کوئی نامی گرامی وزیر شاید گیا جائے نہ مجھے یہ بنا دو تو میں بھی نہیں جلا سکتا ہوں اس چیز کو نہیں چلا سکتا اتنی مشکلات ان لوگوں کی طرف سے خیر خیری بات ذمین طور پر, پر آ میں نے کہہ دی اصل بات ہماری کیا تھی ڈاکٹر صاحبان کا خریدا گئی جی نا یہ ہمارے سے بات ایک تشریف وہ کی ہوئی ہے ایک تشریف یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا اڑتا ہوا غبار اور گھر جو سانس کے ذریعے ان شر لے رہا ہے یہ بھی میرے بھائی چھپا اب درے تیرے مغان چھوٹے نہیں اب درے تیرے مغان چھوٹے نہیں اس کی مٹی میں جام پیری مغان کیسے کہتے ہیں ہم تو نفظ بول رہے تھے کہتے ہیں ابھی آپ کو بتایا گا اس کو نہیں پتا نہیں ایسے گرد نے پڑھی ہے دیکھے میں آپ کو بتا تو دوسرے آدمی سے پوچھتے عمران بتائے تیرے مغان کیسے کہتے ہیں جی. ایک حد الفر والا بتائے جی یہ آپ کے اس کی بجرے کی سطح ہے نا, نا جی. یہ فارسی کا لفظ ہے نا کہ افغانستان میں شراب بہت چلی ہے نا وہ شراب خانے کا جو انچارج اس کو اس کو پیر, پیر کہتے تھے اور اس کے جو تقسیم کرنے والے ہوتے تھے اس کو اس کو موہ کہتے تھے پیرے مغام سے کہتے تھے تو شاعری ہے تو وہ بیان کرتی ہے مضامین کو غرب نے کہا ہے نا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر کہ اگرچہ مشاہدہ کی گفتگو کر رہے ہیں لیکن باد اور ساغر کی خلاح میں اس کو بیان کیا کرتی ہیں اللہ یہ تو اس نے کہا کہ پیرے مغان کا دروازہ مجھ سے چھوٹے نہیں مجھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے ہاں جی کیوں اس کی مٹی میں بھی ہے تو جام سے جتنا خیز آتا ہے وہ تو اس کی مٹی سے آ رہا ہے سبحان اللہ میرے پاس ہر آدمی سے جو کام نکالنا ہونا تو اس کے پاس جو سفارش کے لیے جاتے ہیں تو طریقہ ہوتا ہے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا تو میرے پاس اس بار کے لوگ آتے ہیں نا مختلف کاموں میں ان میں طریقہ کار مزہ کیا ہوا ہے بعض جو فرائیڈی ہوتے ہیں کہتے ہیں خوب کے بولے دلے گئے حاجی عرصے پرواز کو مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ فرائیڈی ہے حاجی کیس سے خوشاوت کا یہ طریقہ نکالا ہے کہ تو خوشاوت کا یہ طریقہ اس سے متاثر ہوگا آجی. اور تو کوئی بھی ہو سکتا خیر جی اور کچھ لوگ آتے ہیں کہ زوئے میں سلور میں تیار ہے تاثر ہوا کلاس کے امتحان زیارت میں مجھے ایک بیٹا کلاسلو دوست سے وہ آیا سعودی عرب میں ڈاکٹر اس کے بیٹے کے امتحان تھا تو یہ ڈاکٹر کے بچے ہوتے بےکار عموماً نو فیصد ہوتے ہیں اور دس فیصد کام تو وہ بعد میں پھر بارہ چھ دنانا ہوتے ہے پہلے غیر نہیں ہوتے انہوں نے بچے کو کہا ہوتا ہے ہمارا سلام اس کو کہنا وہ کبھی سلام نہیں کہتا کہ کیونکہ خیال پھر میرا ہو جائے گا تعارف گڈے وڈے جو وڈے ماں نا جی تو وہ شام دیا خریش مکوری مختی وہ سلام نہیں پہنچایا کب تک ڈاکٹر صاحب سعودی میں تھا وہ آیا اپنے بیٹے کی سفارش کے لیے اس نے کہا نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے خوش ہو بڑے عرصے بعد آئے ذرا بڑا خوش ہوا تو اجر میں کیسے حالات بس ٹھیک ہوئی جن نے کہا ڈاکٹر صاحب مبارک وطن ہے ہمارے علاقے میں ریاض میں ایک شیخ تھا وہ بیمار ہو گیا تھا کینسر تھا ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ بس علاج کوئی نہیں ہو سکوتے کہ بس چلتے ہیں مدینہ میں نبرائی بس جو موت آنی ہے وہیں پر آئے اور بس حضور کے خطروں میں زندگی نے کہتے گیا وہاں رہا رہا اس کی شفا ہو گئی اور پھر علماء مشائق نے بتایا کہ مدینہ منورہ کے غبار میں مدینہ منورہ کے غبار میں بھی شفا ہے تو تیرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معجے کا ضرور فرمایا ہے کہ اس غبار سے تیری شفا ہو ڈاکٹر صاحب الک کر دینا ہم اپنے رسالے میں بچایا کیا کرتے ہیں ایسے مضامین نام وغیرہ حوالہ سارا ہو تو, تو بیچارہ سفارش کی لیے ہے خوشگوار واقعہ سے نے سنایا تھا تاکہ درخوش ہو جائے ہمارا چلے گا سر سے دیکھ بہ جائے دکھا ادی بہ جائے خیر یہ پیسہ لطیفہ سنایا آپ کو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے اس غبار کو شفا بنایا پچھلے مہینے میں نے مہراج کا بیان کیا تھا نا مدینہ مسجد جمعہ کا جمعہ کا بیان میراج کا تھا اس میں ایک بات گئی تھی اب حوالہ ڈاکٹر سیار صاحب نکالے گا ان کتابوں سے کہ مسلسان جب نبوتر مل رہی تھی وادی وادی میں کویتور پر جو وادی سوا ہے اس میں ان کو نبوت مل رہی تھی تو وہ گئے ان کو آواز آئی غیب سے کہ فخلا نہ لے ان قبل وادل مقدس اے احمد مسلم اپنے جوتے اتار دیجئے کیونکہ آپ دعا کی مقدس بازی میں ہیں جوتے اتار دیے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میداج ہو رہا تھا اور جس وقت کے مسجد اکثر مسجد حرام سے بک اللہ شریف سے مسجد اکشا تک براک پر سفر ہوا پھر مسجدہ سے لے کر جو ہے تو سدت المنتہا پر براک کا سفر ہوا شدت المنتہا سے آگے جو ہے تو رف رف کا ہوا برقی سیڑی اسکیلٹر کا سفر ہوا انہوں نے برقی سوڑی اب بنائی ہے نا ہمارے پاس برقی سیڑی کا سلسلہ چودہ سو سال پہلے ہے اوہ کلو کل میجر صاحب آیا تھا میجر ریٹائر سے پی ایچ کی ہے حالات جدیدہ نے سلامیاد کی تیجنیر. اس نے مجھ سے کہا صاحب آخری مار کا جو کفار کا مسلمانوں کے ساتھ ہونا ہے ہر مزدور کیا ہر کی تیاری امریکہ نے اور یہود نے اسرائیل نے ان آدیش کی روشنی میں کی ہوئی ہے جو کتاب الفتن اور کتاب الملہمہ میں تفصیل آئی ہوئی ہے جو دنیا اسلام پر آنے والے فتنے عالم انسانیت پر آنے والے فتنے اور مسلمانوں پر آنے والے فتنے اور آنے والی جنگیں ہیں جو عدیث بیان ہوئی ہیں قرب قیامت کی جو کی روشنی میں انہوں نے اپنی ساری تیاری کی ہوئی ہے اور اس مجھے میجر صاحب نے گلے کے طور پر کہا انہوں نے کہا تیرہ کا شیخ الحدیث صاحب جو ہے جب کتاب الفتن اور کتاب البلہ آ جاتی ہے تو طلباء طلبا سے کہتے ہیں ردیز صاحب عدیظ نے پہنچے دعو پک بلا ہوا ہے اور وہ لوگوں سے اتنا سو فائدہ دیا ہوا ہے دس تذکرہ ہمارے پاس چودہ سو سال پہلے تھا لکھا ہوا جس وقت آپ کا سفر رشم اللہ کی طرف ہوا تو آپ کو یہ بات یاد آئی کہ مسل اسلام کو وادی ہوا میں فخلا نہ لے کے عمر ہوا تھا بولے اگر میں جوتے اتاروں کہ محلہ کی طرف سفر ہے تو آپ کمر ہوا کہ آپ جوتے جوتے مبارک نہ ہوتا رہے ہیں کیونکہ ان جوتوں کی گرد کی عرشے ملا کو تمنا ہے تو خیر وہ ایک دفعہ ایک پنجاب کا پروفیسر صاحب آیا ہوا تھا جمعے اس سے میری تقریر سنی جغرافی میں پی ایچ ڈی کرے آیا ہوں تقریر کے بعد ملا نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ مزہ نہیں آیا میں نے کہا کیا خطاب سے ہوگئی تقریر میں کہ بتایا نا سیاح میں نے کہا کیا بات ہوگئی جی کچھ فرمایا نا کچھ مزہ نہیں آیا موجہ میرا تقریر میں تقریر ایسا دل ہوا تھا کہ میں اس کا نر تخبیر اللہ اکبر کروں گا جی کوئی بول ہی نہیں رہا تھا گرمی کی تھا گرمی جب گربی کی تھا یقینی سے پنجابی گرم ہو رہے تھے سچ بات ہے والے صاحب یہ تو حوالہ مانگا کرتے ہیں نا عوائی عوالہ نشتا بیع خبر کے حوالہ مجھے سمجھتا بیا خبر ہے کہ آگر سے ملا تمنا کھولو مدا ذکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضا جاج میں لکھا ہے وہ بٹی مبارک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو لگ رہی ہے روزہ شریف میں وہ بٹی مبارک جو حضور صدی بدن مبارک کو لگ رہی ہے چاروں اماموں کے کیسا کرنا یہ مسئلہ بیان شدہ ہے کہ وہ اللہ تبارہ کا نظر چلا نظیر کعبہ پش کرسی سے زیادہ عظمت والی ہے اس خبر اس وا ٹکس ہوا حوالہ اس والی مدیش حوالہ اس ہوا مد آپ خبر نہیں بات ہو سےا اس واپ آپ کو آواز آ رہی ہے یہ بات سن دی آپ نے پوری ہاں جی یہ کیا بات تھی نہیں سنیے جو بٹی آپ کے بدن مبارک کو لگ رہی ہے کوزا شریف میں وہ کعبہ آج کرسی سے اللہ کے دہاں زیادہ عظمت والی ہے خیر ہی یعنی غبارے مدینہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کا کور باپ کے پاس بیٹھنا سلام کا براہ راست جواب ملنا آپ کی طرف سے ایک دفعہ رائیگڑ میں بھائی گلوار صاحب سنا رہے تھے مولانا سین بدین رحمت اللہ علیہ آدھی رات کو جب کہ مسجد نبلی کا دروازہ بند ہو گیا تو اٹھے اور یہ روڈہ شیخ کی طرف چلے تو دوسرے دیوبند کے عالم تھے مولانا اعزاز علی شاہ صاحب جو شیخ العدب تھے دیوبند کے وہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے ان کے چلا ان کو احساس ہونے میں نے نہیں دیا لیکن یہ گئے گئے اور مسجد نبی کے دروازے پر انہیں ہاتھ رکھا اور دروازہ بند نہیں تھا کھل گیا حالانکہ دروازہ بند ہو جاتا ہے دروازہ کھولے اندر چلے گئے پیچھے چلا یہاں تک گروا شریف پر کڑے ہو گئے جب انہوں نے سلاد و سلام شروع کیا ان کو دھیان لگ گیا اور میں پیچھے جا کر کھڑا ہوا ان نے کہا سلاۃ السلام علیہ یا رسول اللہ تو اندر سے آواز آئی کہ واہ سلام یا ون یا تو کو میں نہیں سنا ہمارے سلام کا جواب ہے بیرے بیٹھے کہ یہ بات ہی پکی ہوگی کہ صحیح سادات خاندان ہیں صحیح سادات ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یا ولدی ہمارے بال حضرات بتایا کرتے ہیں کہ اگر ساتمہ دلہ ان کی زیارت ہوئی نا تو اس میں سید نہ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے یا علوی نہ علوی کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ چہرے پر دوں کہ پردہ تھا کہ پردہ نہیں تھا وہاں کی جو صحیح سادات ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ پردہ نہیں تھا وہ کہتے ہیں اس بات کی لامت ہے کہ صحیح سادات ہے ان کے دا... محرم ہو گئی ہے تو کہاں بات... جی تو سچ بات ہے کہ یہ بیت اللہ شریف کی رحم پتہ برقت ہے ہاں جی اور پھر جو ہے تو غبارے مدینہ جی اقبال نے کیا کہا ہے ایسی ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اقبال ایسی کہ ہندوستان سے اکبال اڑا کے مجھ کو غبارے رہے حاص کرے پنجابیاں بھائی نا تو سارے پٹھان سارے بیٹھے ہوئے تھے وہ گرم کھا رہے ہیں بات ہو ایسی کہ دوستانس سے اقبال اڑا کے مجھ کو ابارے رہے اجاز کرے یہ ایسے اقبال کا پسند آدمی تھا جب وکالت کرتا تھا تو زمانے میں اس کے اخراجات پانچ سو روپئے موار ہوتے تھے تو پانچ سو روپئے کا کیش لیتا تھا حکومت میں جلد ہی اسی کے فرض پر کا لیکچر بھی لے سکتا ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کر سکتا ہے وہ مکائل لاہور یا پشت پنجاب یونیورسٹی میں اور وکالت بھی کر سکتے تو پانچ سو روپئے کے کیسے لیتے تھے آخر میں گلا آواز بیٹھ گئی تو پھر وکالت بند ہو گئی اور اس پر پھر اخراجات کی پھر تنگی تھی آدمی فقیر منج تھا کسی کو کہتا نہیں تھا پھر گوپال کے نواب نے یہ پیشکش کی کہ اب اس کے بعد پانچ سو روپئے آپ کو ماواد میں ادا کرتا رہوں گا نیش نے جو نام ہے ضرب کلیم کی جو کتاب ہے نا اس کا انتخاب اس نے اس کے ساتھ کیے امد اللہ خان بوپال کے نواب کے ساتھ اس پر اس کا شہر ہے زمانہ باغ میں خرد شخرد پنت کسے نبود کی داستان فرو تو فروخانتائے نظری آنس دلے تو بیند و تو می دانت بگیر ہما سرمائے بہار یہ گل بدست تو ال شاخ تازہ تر مانا زمانہ باؤ میں ایشیا فکر زمانہ نے ایشیا کے قوموں کے ساتھ کیا کیا اور کیا کر رہا ہے اس کو تیرا دل دیکھ رہا ہے اور تیرا خیال تیرا اندیشہ تری فکر اس کو جان نہیں زمانہ میں باؤشین تو بھی نہ اندیشہ تو ہیں کے بہار کا سرمایا میرے ہاتھ سے قبول کر لے کیوں کہ تیرے ہاتھ میں جا کر پھول جو ہے وہ شاخ سے بھی زیادہ تر تازہ ہو جاتا ہے میرے پاس ایک طالبان سپوت طالبان کی کتاب آئی تھی بہت زبردست لکھی ہوئی آج نے خود ماضو پر کام کر کے پھر لکھی تھی کتاب اور اس کی چند محدود کاپیاں آئی تھی میں اپنے خاص خاص دوستوں کو بھیج رہا تھا تو کہ میں نے سابقہ چیف سیکرٹری عبداللہ صاحب کو بھیجی یہ فارسی جانتا ہے بازوک بازوقی ہے ذرا فارسی میں تو اس پر میں نے اسی شہر کو لکھا اس پر میں نے تھوڑی سی اقبال کے شہر میں تبدیلی کی زمانہ باؤما ایشیا ایشی کرد کو نس سے لکھا تو میں نے کہا زمانہ باؤ مت مسلم کو نظر نبود کی داستان فروغ اس نظریاں جدھر زمیر مدر جدے تو بھی نظر, مدد. دلے تو نظر. شاید نہیں جانا تھا اس پر لکھا میں نے ہما سرمایا ہے بہار ازمن گل بدسو کا شاخ تازہ کرمانا تو پانچ سو روپئے تھا پھر حج کا خرچہ نہیں تھا جانے کا کاشن جو ہے ایک ربائی لکھی ہے افات کے وقت اس کی آخری موت کے وقت جو ہے اس کی روبائی ہے فارسی کی ہے وہ یہ ہے کہ شروع رفتہ باز آیت نا آیت نسی آج حجاز آیت نہ آج سرامت روزگار ہی فقیرے جگر دان آئے راز آیت نہ وہ گزشتہ گزشتہ نگ گیت جو ہے وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں اور حجاز سے اباد رسیم آتی ہے یا نہیں آتی ہے اس فقیر, کا اس فقیر کا کام مکمل ہو گیا ہے اور میرے بعد اس رات کو جاننے والا کوئی اور دانائے راز آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ اس پر ایک کتاب لکھی گئی ہے اس کا نام ہے روزگار فقیر اس کے خاص ضور سے لکھی ہے اور دوسری لکھی ہے دانائے راز اس کا اپنے اس میں شہر میں سیدھا ای ای ای ای آپ میں سے تو کوئی پڑھنے والا ہوتا تو پڑھ سکتا کوئی ای بھی نہیں اس لیے ہمیں پھٹی آواز سے پڑھا کرتے ہیں سرود اے آیت سرو دے رفتہ بغا نسی میں الگ سرامت روزگار این فقیر سرامت روزگار این فقیر گردان آئے رازر دان آئے راضا وہ حصر کرتے بول رہے اس کا ہی شہر کی پرواہ ویسی کہ ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو گبارے رہے حجاز کرے بڑی نعتیں فارضی کی ہمارے پاس تو بڑا ریکارڈ ہیں یہ دڑی منڈا آدمی لاہور سے آیا ہے جی کلام سنانے کے لیے آپ آ گیا سنایا میں سناؤ کلام جاری ذکر بھی ہوگا پوچھتا ہوں لیکن اس بات ہے رسول کی بات ہے یہ نہ دیکھو کون کہتا ہے یہ دیکھو کیا کہتا ہے تھوڑا سا لیٹ کیا پانچ منٹ آپ کہیں جیسے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الرص فيك رد في عز ذي يطيف وَسَنَأْلُو إِلَى عَلَيَّ وَسَنَدِي صُبْحَ عَلَى رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ سبحان ربك رب العزة عما يطفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سفروں پہ اور آپ نے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ساتھی تفصروں پہ اور بلی کیا اور جی سکیتا پوزا کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف مجھے پتا چلا کہ انہوں نے یہ پہلے واقعہ بھی جان کیا ہوا ہے تو اللہ کے بلی کا یہ ہے کہ نے کچھ حاصل کیا چادر بھی ملی بیماری بھی گئی اور سوبھا بچاد چادر کی تھی لیکن اسی بڑھ کی جو بات ہے وہ یہ بات ہے کہ جب انہوں نے اعلان دی سارے لوگ بھاگے بھاگے ہیں نماز پڑھائی تو وہاں پہ بابا جی مسجد بھی ہے ان بابا جی نے کہا گزری جات والی نات تو سنا اللہ گزری رات والی نات تو سنا تو ان کے لوگوں کے پاؤ سے نکل گئی کہنے کہ بابا جی وہ تو رات خواب تھا تو ان بابا جی مسجود جو تھے اللہ کے ولی تھے انہوں نے کہا بجری تیرے خواب تھا اصل بات تو یہ ہے وہاں آپ تھے سارے صاف سا آتے سارے بلی تھے میں بھی بلی کتنا بڑی بات ہے اور اس قصیدے کو سب سے بڑی بات ہے اس سے بھی بڑی سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہمارا مصیرے ایک شیر کہنا چاہتے تھے اور ایک دشرا کہ چھپ ہو گئے اس کے بعد شیر تو مکمل ہونا تھا تو اللہ تقبار پتا لگے میں وہ کر سکتا جن کی زبان اللہ کی زبان ہے ان کی اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں بولتے تھے تو انہیں اپنی زبانیں بعض پورا نواز ہے ایک شعر کو مکمل کرنے کے لیے اپنا ایک بھی ادا تو ایک تو کے اس کے بعد میں کو میری ہوں یہ چونکہ عربی زبان میں ہے اور میں نے فرق کے مطابق اس کو ہو چکا ہے مسئلہ کیونکہ اردو میں اگر انگریزی پڑھے تو لوگ پیج کہتے ہیں اس کا عربی کو عربی میں پڑھنا چاہیے کلا کلا میں کتاب ہے وہ بھی پڑھوں گا مولايا قولي لي و كن لي ندا ممن نود على حبيبي صغير الخلق كل نبي قل له لي قل فما بلغ العلم فيه انه بشر فما بلغ العلم فيه انه بشر فما بلغ العلم بشر وانه خير خلق الله يا ربي بالمصطفى بلل المقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلل المقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلل مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا باسع صلى الله عليه وسلم لا يصلي وسلم لا يصلي وسلم تعيم اودن الا حبيبك قال النبي قال وسو لي قال خير الفلتي قل لي قل لي امیر خوشرو ڈالنے اتنا بڑی ہى ہے آپ کو مرشد سے بڑا پیار تھا اور اس سے پہلے تو مجھ جامی نے کہا پنجاب تھی نہ میرے مرشد کا پنجا ہی ہے اتنا بڑی ہٹی بات کرتی تو آپ کو آپ رات گولی گلندر نے کہا کہ رات میں آتا کہ محبل میں گیا تھا اور وہاں تیرے پیر کو دیکھا مطلب ہیرن نظام کو ہیرن نظام نے لولیا کو ہی دیکھا تو آپ کو بڑا سدما پہنچا آپ نے اپنے مرشد نے ایسا ہوا اچھا انہوں نے کہا نظام نے کہ جو جب آپ جائیں دوبارہ مجھے بھی لے جائیں تو ویو ڈیڑھ تین دو میں تو آ کے بند کروں تو آ کے بند کی دیکھا کہ وہاں کمال کچھ اور وہاں پہ ڈفرینٹ ہے ڈفرینٹ بلڈنگ ہے ڈفرینٹ چوریز ہے سب جگہ سیرا ہے لیکن ان کو ملاقات نہ تو اس کے بعد انہوں نے کہا آخر میں دیکھ کے اوپر گیا تو اوپر جب گیا تو وہاں تین ہتھیار تھے فتح کا گھر بھی امپولینس آیا اور آتا تو اسی رات کو بیان کرنے کے لیے میرے پوتروں نے یہ بیان کیا جس کا اشارہ راج کی طرف بھی جاتا ہے اور اس بات کی طرف بھی جاتا ہے کہ نا فطاللہ علی خاصل میں لگی اندال نے کچھ اس محفوظ کو کیا جس میں اللہ تعالی کا بھی وہ تھا جس بھی لے جاتی ہے تو میں وہ تین تین مانم کے مشکل کلبو مسے پڑھنے سب جی مل گوتم کا چہرے کی بات کرتے ہیں اور فتو پال کی بات کرتے ہیں بڑی پیسے نثاری سروس لالی رخ سار سروپی لالی رخ سار سراپا ریت کوالک سمجو گا اس کو نہیں اس لیے کہ شریعت کے خلاف بھی کام کرنا چاہیے سماتے ہیں ازان رفیلہ ازان اذان کا جواب دیں کل ڈیوٹی پر جانا ہے کل چھٹی آپ کی کہ نہیں ہے چھٹی ہے ڈال اسم ام ام ایک ڈان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 la ilaha illallah la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 لا إله إلا لا لا لا لا لا لا لا لا إله لا دارنا حقا ان الله دارنا حقا ان الله دارنا الله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 لا بدايه ان الله لا نهايه ان محمد رسول الله Inna Allah Inna <تصفيق> <تصفيق> اللہ <سلام>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 دروسی بار پڑھ ختم جب باری پڑ گئی لامل جاؤ لامل جام لے لامل جاؤ لامن جام اللہ لے لامل جاؤ لامل جام باسل امت شاہ جو ہے املجولا منجما لله لا اله الا